اور اس کی تفصیلات بیان ہوئی تھی یہ سن سات ہجری ہی ہے ہجرت کا ساتواں سال ہے اور اس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرت القضاء کیا ہے عمرت القضاء کا مطلب کیا ہے کہ وہ عمرہ جو ہدیبیہ کی صلح والے سال نہیں ہو سکا تھا اور اس لیے نہیں ہو سکا تھا کہ آ, کرنے نہیں دیا تھا اس کے اوپر ایک سلح ہوئی تھی اور اس سلح میں یہ طے ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سال واپس تشریف لے جائیں گے اور پھر اگلے سال عمرے کے لیے آئیں گے اور چونکہ وہ عمرے کا احرام باندھنے کی وجہ سے اور عمرے کی نیت کرنے کی وجہ سے عمرہ تو واجب ہو جاتا ہے وہ تو کرنا تھا اس لیے اس کو امرت القضاء کہتے ہیں کہ وہ جو قضاء ہو گیا تھا پچھلے سال باوجود جو نہیں ہو سکا تھا اب وہ اس سال ہو رہا ہے تو آپ نے ظاہر ہے کہ وہ سارے لوگ جو چودہ سو لوگ جو سال تھے وہ اور کچھ اور لوگ بھی ساتھ ہو گئے ان میں سے کچھ لوگ س... یعنی وہ تو سارے ہی تھے سوائے اس کے جو ان میں سے فوت ہو گیا اس سال کے عرصے میں اور اس کے بعد کوئی پانچ چھ سو لوگ اور بھی ساتھ ہو گئے تو جب عمرت القضاء کے لیے آپ تشریف لے کے جا رہے تھے تو تقریباً دو ہزار کے لگ بھگ صحابہ کرام رضو اللہ تعالیٰ علیہ مجمع آپ کے ساتھ تھے سلح ادیبیہ میں ایک شرط یہ بھی رکھی تھی مشرقین مکہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ کوئی اسلحہ نہیں لائیں گے تلواریں وغیرہ جو لڑنے کا سامان ہے مکہ مکرمہ میں بغیر اسلحے کے صحابہ داخل ہوں گے جو عمرہ کریں گے تو چونکہ سفر مدینہ سے مکہ کا بہت لمبا سفر ہے بغیر عمرے کے تو وہ مشکل تھا اس لیے آپ نے جو چونکہ یہ بغیر اسلحے کے داخلہ تو مکہ کے اندر طے تھا سفر کے اندر جو اسلحہ ساتھ رکھا گیا تھا وہ تو تھا ساتھ اور مکہ سے باہر ایک جگہ دو سو صحابۂ کرام کو وہاں پر چھوڑا گیا کہ وہ اور سارا اسلحہ وہیں پر چھوڑ دیا گیا جو تلواریں تھیں جو چیزیں تھیں اور پھر آپ باقی حضرات کے ساتھ یہ تقریبا مکہ مکرمہ سے آٹھ میل کے فاصلے پر یہ چھوڑ دیا گیا پھر آپ باقی حضرات کے ساتھ جو اٹھارہ سو لوگ تھے آپ گئے اور آپ نے عمرہ فرمایا اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی جو اونٹی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قصبہ کے نام سے اس کے انہوں نے وہ مہار پکڑی ہوئی تھی اور بڑے اشعار پڑ تھے اور اس کے بعد جب یہ لوگ انہوں نے عمرہ کر لیا ان باقی لوگوں نے تو آپ نے پھر کچھ اور لوگوں کو بھیجا کہ وہ جائیں اور باہر وہ اسلحے کے ساتھ بیٹھے اور جو لوگ اسلحے کی حفاظت کے لیے چھوڑے گئے تھے دو سو لوگ اب وہ آئیں اور وہ عمرہ کر لیں پھر وہ آئے انہوں نے عمرہ کیا حسب شرائط جو صلی الدیبیہ میں طے ہوئی تھی عمرے کے بعد آپ کا تین دن تین دن کا قیام کل آپ کا طے ہوا تھا کہ آپ جب اگلے سال آئیں گے عمر ترش روئی کے ساتھ یہ جواب دیا کہ ہمیں آپ کے ولیمے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ جو ہیں جو وعدہ ہمارے ہمارے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے اس کے مطابق آپ کے تین دن جیسے ہی پورے ہو جائیں تو آپ مکہ مکرمہ سے چلے جائیں اور آپ پھر اپنے وعدہ پورا کیا آپ بہار تشریف لے آئے اور مقام صرف ایک جگہ آتی ہے مکہ مکرمہ سے نکل کر مدینہ نمبرہ جاتے ہوئے اب بھی آتی ہے رستے میں اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت ام کا پھر آپ نے یہاں پر پڑاؤ ڈالا سرف کے اندر آ کر اور یہاں سے آپ اپنے غلام کو چھوڑ آئے تھے مکہ مکرمہ کے اندر وہ ام ممین کو لے کر یہاں پر آئے نکاح تو ہو چکا تھا اور یہاں ان کی رخصتی ہوئی اور عجیب اتفاق ہے کہ ام المؤمنین حضرت میمونہ کی رخصتی بھی صرف میں ہوئی ہے اور ان کا انتقال بھی پھر صرف کے مقام پر ہی ہوا اور ان کی تدفین بھی صرف کے مقام پر ہی ہوئی ہے آج بھی مدینہ منورہ جاتے ہوئے آپ کو ایک احاطہ نظر آئے گا مکم کر سے آپ جائیں گے اس احاطے کے اندر ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی, کی, کی, کی تدفین وہاں پر ہوئی ہے جب آپ روانہ ہونے لگے مکم گرما سے تو ایک چھوٹی بچی دوڑتی ہوئی آئی اور چچا چچا کہتی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتی ہوئی آئی اور میری بیوی اس بچی کی خالہ بھی تو اس لیے میرا حق زیادہ ہے دوہرا رشتہ ہے میرا اس کے ساتھ زہد ابن ہارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں یہ دونوں تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے چچا کے کی بیٹی ہے میں یہ کہتا ہوں کہ میرے اسلامی بھائی کی بیٹی ہے میں زید اپنے ہارسا کا تو کوئی خونی رشتہ نہیں تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور کہا کہ میرے اسلامی اور میرے دینی بھائی کی بیٹی ہے میں اس حق کی بنیاد کے اوپر اس کی کفالت کا مطالبہ کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں حضرات دعوی لے کر آئے آپ نے فرمایا کہ الخال بمنزلت الام خالہ ماں کی طرح ہوتی ہے اس لیے یہ بچی جعفر کے پاس جائے گی جن کی بیوی بی اس بچے کی خالہ تھی تو یہ جو حدیث ہے کہ ماں کی طرح ہوتی ہے الخال بمنزلت الام حضور نے فرمایا اس لیے جن کی ماں زندہ نہ ہوں ان کے لیے تسلی کا سامان اپنی خالاؤں میں ہے خالہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے قائم مقام قرار دیا اور جو ماں کی سہیلیاں ماں کے ساتھ جن کا تعلق رہا اور جن خواتین کا آ, ان کے ساتھ بھی انسان کو صلاح رحمی کرنا چاہیے اپنی والدہ کی زندگی میں بھی اور ان کی زندگی کے بعد بھی اسی طرح میں آتا ہے کہ بعض لوگوں کو اپنے والدین کے بارے میں یہ حسرت اور افسوس رہ جاتی ہے کہ ان کی زندگی کے اندر ان کی جیسی خدمت کی جانی چاہیے تھی وہ ان سے نہیں ہو سکی اور یہ شاید دنیا میں بہت کم کوئی بندہ ایسا ہوگا جو اس بات پر مطمئن ہو اور یہ سمجھے کہ میں نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا ہے کون حق ادا کر سکتا ہے ان کا لیکن ماں باپ کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ جب تک وہ زندہ ہوتے ہیں انسان کو ان کی قدر نہیں ہوتی جتنی قدر ہوتی ہے نا یہ بھی کم ہوتی ہے اصل میں یہ پوری قدر نہیں ہوتی اصل ان کی قدر آتی ہے ان کے جانے کے بعد اس وقت انسان کو احساس ہوتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت تھی کتنی بڑی چھاؤں تھی کتنا بڑا سایہ تھا دعاؤں کا کیسا ایک حصار تھا جو میرے سر کے اوپر قائم تھا اور جس سے میں اب محروم ہو گیا پھر انسان کو اپنی کمیاں کوتاہیاں بھی یاد آتی ہیں انسان سے بہت زیادہ ان کی نافرمانی بھی ہوئی ہوتی ہے ان کی خدمت میں کوتاہی بھی ہوئی ہوتی ہے ان کی زندگی کے آخری زمانے ہوتے ہیں اس میں انسان کو چاہیے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے آپ کو ان کی خدمت کے لیے وقف کر دے لیکن وہ وقف بھی بعض اوقات ایسے گزر جاتا ہے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ والدین کسی ایک جگہ خود کسی دوسری جگہ اور ان کی جو صحیح معنوں میں خدمت ہے اس کو موقع نہیں ملتا تو یہ حسرت جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ والدین کے فضائل سنا کرتے تھے تو یہ حسرت ان کو بھی ہوتی تھی تو وہ پوچھا کرتے تھے یا رسول اللہ اب تلافی کی صورت کیا ہے جس آدمی کو بعد میں یہ خیال آ جائے کہ مجھ سے والدین کی جو خدمت ہونی چاہیے تھی وہ مجھ سے نہیں ہو سکی تو اب اس کی تلافی کی صورت کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کے بارے میں کہا تھا کہ ایک تو ان کے لیے ایسال ثواب کیا جائے دوسرا یہ ہے کہ وہ والد کے دوستوں کے ساتھ حسن معاشرت کی جائے ان کے دوستوں کا خیال رکھا جائے وہ لوگ جو والد کے تعلق والے ہوں اسی طرح والد کی طرف سے جو رشتے دار جو رشتے بنتے ہیں ان کا بھی خیال رکھنا جیسے چچا ہیں کھوکیاں ہیں اور دیگر ددیالی رشتے دار ہیں یہ بھی انسان تو اسی طرح ماں کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خلیجت القبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین سے بہت زیادہ تعلق تھا اور ان کی وفات کے بعد بھی آپ ان کو مستقل یاد رکھتے تھے آپ کو یاد آتی رہتی تھی تو آپ پھر حضرت خدیجہ کی جو سہیلیاں تھیں جب کوئی چیز گھر کے اندر اچھی پکتی تھی یا کبھی جانور زبا ہوتا تھا گوشت ہوتا تھا تو آپ باقاعدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سہیلیوں کو بھیجا کرتے تھے اور ان کی کوئی سہیلی آ جاتی تھی ملاقات کرنے کے لیے تو آپ اس کا بڑا اکرام فرمایا کرتے تھے اور حتیٰ کہ دیگر امہات المؤمنین کو یعنی حیرت باقی امہات المؤمنین نے تو خدیجہ کو دیکھا نہیں تھا اکثریت تو اس لیے ان کو بڑی حیرت ہوتی تھی کہ ان کے انتقال کے اتنا زمانہ بھی دیا تو مکہ مکرمہ میں ہی فوت ہو گئی تھی اور مدینہ منوپرا میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ان کے واسطے سے آنے والوں کو یا ان کے تعلق والوں کا آپ اتنا زیادہ لحاظ رکھتے ہیں. تو یہ امرۃ القضا ہوا اور اس سے پھر صاحب کرام اس کے بعد واپس آئے اور یہ ہوا میں نے اسے بتایا کہ سات ہجری کے اندر آٹھ ہجری کے اندر ایک غزبہ ہوا ہے بہت مشہور جس کا نام غزب موتا ہے غزبائے موتا یہ جماعت الاول میں ہوا ہے سن آٹھ ہجری کے اور ایسا ہوا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتی خطوط روانہ کیے بادشاہوں کے نام تو ایک خط آپ نے غسانی بادشاہ شرحبیل کے نام بھی جاری کیا بھیجا اس کے نام بھی تو یہ شرحبیل جو تھا یہ کیسر روم کی طرف سے شام کا امیر تھا تو جب یہ وہاں پہنچے تو حضرت حارث رضی اللہ عنہ حارث ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ, عنہ رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ خط لے کر شام پہنچے شرحبیل کے پاس تو اس نے اس صحابی کو شہید کر دی جو لے کر آئے تھے اس اپنے ساتھی کی شہادت اپنے صحابی کی شہادت پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین ہزار صحابہ کا لشکر روانہ فرمایا موتا کی طرف ان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے دیکھیں یہ جو دینی تعلقات ہوتے ہیں نا آج کل تو تعلق کے اندر غیرت نہیں رہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اف و درگزر کے پیکر تھے لیکن اپنے صحابہ پر آپ نے ہمیشہ غیرت کی حضر عثمان غنی کی شہادت کا جب آپ کو پتہ چلا کہ ان کے اوپر ان کو یعنی غلط اطلاع آئی کہ شہید ہو آپ نے اسی وقت صحابہ سے موت لی کب ہم اس کے اوپر لڑیں گے اور عثمان کے قصاص کا بدلہ دیا جائے گا یہاں پر آپ کے سفیر کو شہید کیا گیا تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ چلو جی خیر ہے قربان ہو گیا شہید ہو گیا اللہ جنت میں چلا گیا آپ نے اس کا بدلہ لینے کا طے کیا اور تین ہزار صحابہ کا لشکر تیار کیا گیا کہ وہ جائیں گے اور جا کر بھاگ اچھا یہ لشکر اس طرح اس میں ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یکے بعد دیگرے تین امیر مقرر کیے مثلا آپ نے کہا کہ اس لشکر کے امیر زید بن حادثہ ہوں گے اور اگر وہ شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب ہوں گے اور جعفر بن ابھی طالب بھی اگر شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن ابھی رواحہ ہوں گے انصاری تھے اور پھر اگر عبداللہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمانوں کی مرضی ہے کہ جس کو بھی اپنا امیر بنا لے تو اس غزوہ کو آپ نے اس کو اس نے جیش العمرا بھی کہتے ہیں جیش العمر امرا امیر جمع امیر کی جیش العمراہ اسے کہتے ہیں کہ اس میں ایک سے زائد امیر مقرر کیے گئے تھے اگرچہ بعد دیگرے ایک وقت میں نہیں یک باد دیگرے مقرر کیے گئے تھے تو جب یہ لوگ گئے تو آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا اگر یہ اسلام قبول کر لیں تو فبیحا و نعیمت اچھی بات اور اگر یہ اسلام قبول نہ کریں تو پھر ان کے ساتھ لڑائی کرنا جہاد کرنا قتال کرنا ان کے ساتھ اور پھر آپ خود اس لشکر کو روانہ کرنے کے لیے اس کو ساتھ گئے ثنیت البدا مدینہ نوبرا کی وہ جگہ تھی وہ گھاٹی تھی جہاں پر مدینہ نوبرا سے جانے والوں کو رخصت کیا جاتا تھا رخصت کرنے کی ایک جگہ تھی اور پھر آپ نے کہا کہ کچھ نصیحتیں کی لشکر کو کہ آپ تم لوگوں نے تخوے کا انح... لحاظ رکھنا پرہیزگاری کو ملحوظ رکھنا اور اللہ تعالی کی راہ کے اندر کفر کے ساتھ جہاد کرنے کو ضروری سمجھنا اور کسی بوڑھے کو نہ مارنا کسی بچے کو نہ مارنا کسی عورت کو نہ قتل کرنا خیانت نہ کرنا وعدہ خلافی نہ کرنا تو جب یہ چلے تو اظہر عبداللہ روا جب حضور افسر کر رہے تھے تو عبداللہ روا رضی اللہ تعالیٰ رو پڑے تو کسی نے کہا کہ عبداللہ کیوں رو پڑے کس چیز نے آپ کو رلا دیا تو انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم نہ دنیا سے محبت اور نہ تم لوگوں سے کوئی ایسا اپنے پیچھے رہ جانے والوں سے کوئی ایسا تعلق ہے جس نے مجھے رونے پر مجبور کیا میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی کی کتاب میں ایک آیت پڑھتے ہوئے سنا ہے کہ جس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ تم میں سے وہ ام من کم اللہ کہ تم میں سے ہر شخص کو پورے سرات چونکہ جہنم کے اوپر قائم کیا گیا کہ تم میں سے ہر شخص کو اس میں اس پر سے گزرنا ہوگا وہ ام کم اللہ وار دہا کالا اللہ ربی کا حتم مقدیا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں حتمی طور پر طے شدہ بات ہے طے شدہ بات ہے اللہ کے نزدیک کہ تم میں سے ہر ایک نے اس کے اوپر سے گزرنا ہے اب پھر کون اس کے پار جاتا ہے اور کون اسے گر جاتا ہے یہ الگ بات ہے تو کہنے لگے کہ مجھے میں اس بات پہ روتا ہوں کہ خدا جانے جب ہم اس کے اوپر سے گزر رہے ہوں گے جس کے نیچے جہنم ہوگی تو ہم پار کر پائیں گے یعنی پار کر پائیں گے یہ عبداللہ ابن رواحہ صحابی رسول ہیں حضور امیر بنا کر اپنے لشکر کے صحابہ کے لشکر کا بھیج رہے ہیں اور ان کو اتنی فکر اتنی ان کو پریشانی ہے تو جب ج لشکر جانے لگا تو مسلمانوں نے آواز لگائی کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو صحیح سالم سالم و غانم یعنی سلامتی کے ساتھ غنیمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو واپس لے کر آئے تو عبداللہ ابن الباح نے کہا کہ شیر پڑھا ان کا نہیں لاکن ننی اسلر الرحمان کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے واپسی نہیں مغفرت چاہتا ہوں اور اس جہاد کے اندر ایسے کاری زخم اپنے جسم پر چاہتا ہوں جو زخم خون کے جھاگ پھینکتے جن زخموں سے خون کا جھاگ نکلتا ہے میں اس قسم کے زخم چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے رستے کے اندر لگے اور پھر اگلا مصرا کہا کہ ایسا مجھے زوردار قسم کا کاری زخم ہو ایسے نیزے سے لگے جو نیزہ میری انتڑیوں اور میرے جگر کے پار چلا جائے اور پھر جب لوگ میری قبر کے اوپر آئیں تو کہیں کہ یہ وہ غازی تھا جو اللہ کے رستے کے اندر کامیاب ہوا اور آپ پھر کہا کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں اور جو شخص اس دنیا کے اندر آپ کے چہرے مبارک کے دیدار سے محروم رہا وہ حقیقی طور پر بدقسمت ہے اور اس کے اور, اور بھی اس قسم کے, کے اشعار جب یہ لوگ چلے اور اس کو جو شام کا بادشاہ تھا غسانی کو جب اس کو پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین ہزار بھیجا تو وہ ایک لاکھ لوگوں کے ایک لاکھ کے لشکر کے ساتھ مقابلے کے اوپر آئے آپ حیران ہوں گے ایک لاکھ کا لشکر اس نے جمع کیا مقابلے کے لیے اور اس نے ہرقل کو بادشاہ کو یعنی کیسر کو جو جس کو اس نے پیغام بھیجا کہ میں حضور کا لشکر آ رہا ہے ایک لاکھ بندے لے کر میں جا رہا ہوں آپ بھی کمک لے کر آئے امداد لے کر آئے تو ہرکل نے بھی ایک لاکھ کا لشکر تیار کی ایک لاکھ اس کا لشکر اور شرابین کا اور ایک لاکھ ہیرا کا کتنے ہو گئے یہ دو لاکھ مقابلے میں تین ہزار مسلمان تین ہزار کے ساتھ یہ تو دو لاکھ جب یہ چلے وہاں تو مسلمانوں کو اطلاع ملی کہ یہ دونوں لشکروں کی اطلاع مل گئی کہ ایک طرف سے ایک لاکھ شرحین لے کر آ رہا ہے اور ایک لاکھ کیسر لے کر آ رہا ہے تو کچھ لوگوں نے جو لشکر کے لوگ تھے مسلمانوں کے صحابہ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دینی چاہیے حضور کو اطلاع دینی چاہیے کہ تین ہزار کے مقابلے میں دو لاکھ لوگ آ رہے مقابلہ کیا جائے یا مدینہ شریف واپسی کر لی جائے تو عبداللہ عبد اللہ نے کہا کہ وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے تقریر کی اپنی قوم کے سامنے انہوں نے کہا کہ ایک قوم اگر ہم موت سے کی وجہ سے واپسی کا فیصلہ کرے تو یاد رکھو کہ جو ہمیں جو چیز آتی ہے مسلمان کو خدا کے رستے میں وہ موت نہیں شہادت ہوتی وہ موت نہیں شہادت ہے اور وہ ہے جس کی ہمیں تلاش ہے ہم تو اسی کی تلاش کے اندر نکلے اور ہم نے کبھی کافروں کے ساتھ قوت اور کثرت کی بنیاد پر جنگ نہیں کی ہماری جنگ کی بنیاد نہ قوت رہی ہے کہ ہمارے پاس اسلحہ اور طاقت زیادہ نہ کبھی ہمارے پاس کثرت رہی ہے ہمارا لڑنا صرف دین اسلام کے لیے ہوتا ہے اور اللہ پاک میں اسی دین اسلام کی عزت ہمیں ہم کو بخشی ہے اب اٹھو اور بڑھو دو کاموں میں سے ایک کام ہوگا یا اللہ پاک ہمیں فتح دے گا غلبہ عطا کرے گا ان کو نیست و نابود کر دے گا یا اللہ ہمیں شہادت ادا فرما دے گا دونوں ہماری کامیابی ہے یہ بھی کامیابی ہے وہ بھی کامیابی ہے تو جب یہ تقریر کی عبداللہ میں رواحا رضی اللہ تعالی نے تو سب لوگ ویب زبان بولے کہ خدا ایک قسم عبداللہ نے سچ کہا عبداللہ نے بالکل درست کہا کہ یہی ہماری منزل اور یہی ہماری کامیابی ہے تو یہ لوگ نکلے اور سامنے سامنے آ اور اب جسے میں نے بتایا ترتیب تھی سب سے پہلے زید ابن ہارسہ کے ہاتھ میں لشکر کے ہاتھ میں جھنڈا تھا امیر تھے ان کے بعد جعفر جعفر طیار جعفر بن نبی طالب اور ان کے بعد یہی عبداللہ ابن رواحا جنہوں نے تقریر کی تھی تیسرے نمبر کے امیر یہ تھے تو زید ابن ہارسا بڑے آگے بڑی جوامردی کے ساتھ لڑے اور جیسے حضور نے ایک طرح سے حضور نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ یہ شہید ہو جائیں گے لیکن یہ جو آپ نے تین امیر مقرر کیے پھر تینوں کی شہادت کے بعد بھی کہا یہ ہو جیسے دوسرا تیسرا صحابہ کہتے ہیں ہم نے لوگ سمجھ گئے تھے کہ تینوں شہید ہوں گے اس کے اندر عبد تو زید ابن ہارسا شہید ہوئے ان کی شہادت پہ جعفر تیار نے جھنڈا لیا اور پھر جعفر تیار شہید ہوئے اور پھر ان کے بعد جھنڈا عبداللہ ابن رواحہ کے ہاتھ میں آیا عبداللہ ابن روا کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے میں تھٹکا جیسے میرے نفس نے ایک منٹ کے لیے مجھے وہ کیا تو پھر اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ یہی تو میں نے بھی تقریر کی لوگوں کے سامنے نفس تو میں نے اپنے سمجھایا پھر میں آگے بڑھا پھر وہ شہید ہوئے اس کے بعد جو ہے جب یہ تینوں شہید ہوئے تو مسلمانوں نے سوچا کہ کیا کیا جائے تب جو ہے وہ لشکر کی قیادت جو ہے وہ دی گئی حضرت خالد ابن ملید رضی اللہ تعالی کو اچھا یہ تو موتا میں ہو رہا ہے موتا ہے شام کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہے جب یہ لڑائی جس ابھی سفر ہوا ہوگا خدا جانے کتنے دنوں کے اندر یہ لوگ مدینہ سے شام پہنچے ہوں گے اور کس دن یہ آمنے سامنے آئے ہوں گے جس دن یہ لوگ آمنے سامنے آئے اور یہ لڑائی شروع ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سی نبوی کے اوپر تشریف مسجد نبوی میں تشریف لے آئے اور آ کے ممبر پہ بیٹھ گئے آپ کے بیٹھنے سے سارے صاحب آ کر سامنے آ کر اس طرح بیٹھ گئے جیسے آپ لوگ بیٹھے اب آپ نے یہاں مدینہ منورہ میں اپنے ممبر پر مسی نبوی کے اندر بیٹھ کر موتا کے اندر جو غزوہ جاری ہے اس کی کارگزاری بیان کرنا ہے. شروع کر دی بالکل جو ہو رہا تھا جس وقت کے اندر اور آپ نے کہا کہ زید اپنے ہارسا کے پاس جھنڈا ہے اور زید بہادری کے ساتھ لڑے اور پھر میں زید شہید ہو گئے صاحبہ نے پڑھائی یہ مدینہ میں بیٹھ کر پھر آپ نے کہا کہ اب جھنڈا جافر تیار کے پاس اور, اب جعفر, لڑے اور آپ نے کہا کہ جعفر شہید ہو گئے نے کہا راجع. پھر آپ نے کہا کہ عبداللہ کے پاس آپ نے کہا کہ عبداللہ ٹھٹکا وہ جب عبداللہ اپنے بارے میں کہتے ہیں دل کے تو آپ تو اندر تو نے کہا انسار بیٹھے ہوئے تھے مجمے کے اندر تو انصار کہتے ہیں کہ جب حضور نہیں ہے کہا نا کہ عبداللہ ٹھٹکا تمہارے دل اچھل کے حلق کے اندر آگے کہ خدا نہ کرے یہ دو تو مہاجر تھے پہلے دونوں یہ پہلے انصاری امیر تھے ہم نے کہا ایسا نہ ہو کہ عبداللہ ابن نبی روا کوئی ایسا کام کر لیں کہ جو انسار کے لیے ساری زندگی کے اندر شرمندگی کا باعث ہو کہیں جنگ سے پیچھے نہ ہٹ جائیں کہیں یہ نہ ہو جائے لیکن حضور نے صرف اتنا کہا کہ عبداللہ ٹھٹکا پھر آپ نے کہا کہ عبداللہ آگے بڑھا اور عبداللہ شہید ہو گیا تو انصار کہتے ہیں کہ ہماری جان میں جان آئی کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا ساتھی بھی پیچھے نہیں ہٹا پھر جھابا پریشان یہ سن رہے ہیں حضور کی بات اس طرح کمنٹری نہیں ہو رہی تیرانی کمنٹریز میں کہتے ہیں طرحم صلی اللہ علیہ وسلم آب نے کہا کہ اور اب جھنڈا آیا خالد کے ہاتھ من سیوف اللہ, اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد کا اور پھر اس کے بعد خالد البلی بڑی بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے اس دو لاکھ کے لشکر کو پچھاڑنے کے اندر پیچھے کرنے کے اندر جو مسلمانوں پر امڈا چلا آ رہا تھا اس کے اندر کامیاب ہو گئے اور اس کے بعد بیچ کے اندر جنگ بندی ہوئی اور ان لوگوں نے یعنی مزید آگے آکر مسلمانوں پر ہملہ یہ تو نہیں موتا کے بارے میں کہا جا سکتا کہ مسلمانوں نے ان دو لاکھ لوگوں کو قتل کر دیا اور وہ کیا لیکن کم سے کم مسلمانوں نے اس اس کے بعد اس حملے کو ان کے جب وہ آپس میں ان کو پسپا ضرور کر دیا اور وہ لوگ اس کے بعد پھر دوبارہ اس صرف تین ہزار کے لوگوں کے سامنے دوبارہ وہ نہیں آئے یہ وہ موقع تھا کہ جب خالد کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے سیف اللہ کا خطاب ملا سیف من سیف اللہ, اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے تلوار ہے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی خالد فرماتے ہیں کہ موتا کے اندر میرے ہاتھ سے لڑتے لڑتے نو تلواریں ٹوٹی کافروں کی گردنوں کے اوپر نو تلواریں میں نے توڑی اور کہتے ہیں کہ ایک یمنی تلوار تھی آخری جو کہ بھات میں باقی رہ گئی خالد جرنیل تھے بڑے زوردار عہد کے اندر بھی پانچ نے ہی پلٹا تھا مسلمانوں کے خلاف اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے کہتے ہیں کہ لوگ تو میرے پاس تھوڑے تھے اگر ان دو لاکھ لوگوں کو اس بات کا یقین ہو جاتا کہ مسلمان واقعی صرف تین ہزار ہیں اور کوئی ان کی اور لوگ نہیں ہیں ان کے ساتھ تو شاید ان کے حوصلے بڑے بلند رہتے ہیں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اسٹریٹجی اپنائی کہ انہوں نے جو لوگ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ پانچ حصے ہوتے ہیں لشکر کے ایک کو مئی کہتے ہیں دائیں طرف والے کو مئیسرا کہتے ہیں مقدمہ کہتے ہیں جو آگے والا ہوتا ہے ساقہ کہتے ہیں جو پیچھے والا ہوتا ہے اور قلب کہتے ہیں جو درمیان والا ہوتا ہے تو حضرت, یہ لوگ تو پہلے دن تو ان لوگوں نے دیکھ لیا کہ مقدمہ میں کون ہے مقدم آگے کون ہے ساقہ میں کون ہے میمنا کون ہے میسرا کون ہے خالد ابن ولید نے اگلے دن یہ سٹریٹیجی تبدیل کی انہوں نے سب کی پوزیشنز چینج کر دی میمنا کو میسرا کر دیا یا پیچھے کر دیا پیچھے والوں کو آگے کر دیا آگے والوں کو دائیں کر دیا درمیان والوں کو آگے کر دیا اب جب اگلے دن وہ لوگ مقابلے کے اندر آئے تو انہوں نے سوچا تو نئے لوگ ہیں سارے کے سارے تو کل والے ہی نہیں کل تو فلانے جگہ پر فلانا کھڑا ہوا تھا فلانی جگہ فلانا کھڑا ہوا تھا کہاں چھپایا بندے لا لا کر یہ پوزیشن چینج کر رہے ہیں ان کی اس پر ان کے اوسان اور حوصلے پست ہو گئے صرف اس حضرت خالد ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی اس سٹریٹیجی کے اوپر تو اس پر جو ہے وہ اللہ جل شاہ نے اسی کے اوپر مسلمانوں کو فتح تا فرمائی اور ان کو کچھ غنیمت کا سامان بھی ملا جو وہ لوگ چھوڑ کر گئے اور آپ حیران ہوں گے کہ تین ہزار کے لشکر کا دو لاکھ کے ساتھ مقابلہ ہے اور اس دو لاکھ کے لشکر کو پسپا کر دیا پچھاڑ دیا اور شہید کتنے مسلمان ہوئے اس میں صرف بارہ لوگ شہید ہیں صرف بارہ شہادتوں کے اوپر اللہ انہیں دو لاکھ کے لشکر کو پسپا کر دیا ان میں یہ تین تو امیر تھے مشہور جو تینوں حضرات ہیں زید البی ہارسہ جعفر بن نبی طالب عبداللہ ابنبی رواحا اور باقی دیگر صحابہ جو باقی جو نو لوگ ہیں وہ اتنے زیادہ اس, اس کے اندر معروف نہیں تو یہ تھا غزبہ موتا اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بہت خود گھر کا جو صدمہ پہنچا وہ جعفر بن نبی طالب کی شہادت تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جعفر سے بہت زیادہ محبت تھی بہت زیادہ حضرت جعفر کی اہلیہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تو خبر ہو گئی میں نے بتایا کبھی لشکر نہیں آیا آپ کو تو وہی بیٹھے رہے جس کا پتہ چل گیا تو آپ گھر آیا اور آپ نے حضرت جعفر کے بچوں کو بلایا اور جب ان کے بچوں کو بلایا تو آپ نے حضرت جعفر کے بچوں کو سینے سے لگایا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوگی حضور کو جا حضرت جعفر کے بچوں کو اپنے سینے سے لگا کر روتے ہوئے جب حضرت اسما بنت عمیس نے جب دیکھا جو اہلیہ تھی جعفر کی تو وہ سمجھ گئیں کہ جعفر شہید ہو تو بہت زور سے روئیں وہ ان جس طرح عورتوں کا رونا ہوتا ہے تو بہت ہی ان کو حضرت جعفر سے بہت زیادہ محبت تھی اور وہ بڑی شاعرہ بھی تھیں اور انہوں نے جعفر کی شہادت کے اوپر بڑا ایک دلدوس مرثیہ بھی کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صبر کی تلقین کی اور پھر آپ اٹھ کر گھر تشریف لائے اور اپنے گھر میں آ کر وہ بہادر المہین سے کہا کہ جاؤ جعفر کے گھر جاؤ سارے اور اسما کو تسلی دو کہ جعفر شہید ہو گئے اور یہ خبر اس کے بعد حالانکہ یہ لشکر اس کے بہت بعد جا کر واپس آیا تو وہ جو اصل خبر تھی وہ تو لشکر کے ساتھ ہی آنی تھی یا اس لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جن خبروں پر مطلع فرما دیتا ہے جو آسمانوں سے خبریں اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں وہی کے ذریعے تو آپ کو پہلے سے اس بات کا پتہ چل گیا تھا انشاءاللہ اس سے آگے جو ہے مغل جمعہ آخر کاروبار مل رہا